السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العلمین و والسلام رسوله الكریم آلہ وصحبه ومن علی الى الدین وسلم وعلیٰ الكریم کریم اعلیٰ علیہ وصحب و منصارہ علیٰنہجی علیہ دینی وسلمہ تسلیم کثیرہ اللہ بعد ہمارا ہفتہ وار جو قوم ہے وہ جنت کی سیر کے بارے میں چل رہا تھا اور سابقہ ملاقات میں ہم نے جنت کی عورتوں کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے آخر میں چاہے وہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں یا جنت کی حوروں کے حوالے سے کہ جن کے بارے میں بیان ہو رہا تھا کہ اللہ نے ان کو کیا حسن و جمال دیا ہے اور کہ اگر صرف ان میں سے کو حور اس کے کوئی جسم کا کوئی ایک حصہ ہی ہاتھ وغیرہ ہی یا اس دنیا کی طرف جھانک لے تو پوری آسمان و زمین کی فضا جو ہے وہ روشن بھی ہو جائے اور معطر بھی ہو جائے اور اسی طرح سے ان کے اخلاق و کردار کے حوالے سے بھی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ازواج متحرہ کا ان کو جو نام دیا ہے کہ پاکیزہ ہیں ہر لحاظ سے اپنے جسمانی طور پر بھی اخلاقی اور مانوی طور پر بھی اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کی عورتیں تو ہیں چاہے وہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں یا جنت کی حوروں میں سے ہوں تو کیا جنت میں بچے بھی پیدا ہوں گے كچھ یخنی کے سوال بہت اہم ہے اور اس سوال کے پس منظر ہم دنیا میں اچھی طرح سمجھتے جانتے ہیں کہ اولاد کا ہونا بچوں كا پیدا ہونا انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے اور اگر کہیں کسی گھر میں بچے نہ ہوں اولاد کی نعمت سے محروم ہو آدمی تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ان کو نہ مل سکی یا جس سے وہ محروم رہے گھر میں اگر دنیا کی ہر طرح کی نعمتیں ہوں آسائشیں ہوں لیکن بچوں کی نعمت نہ ہو تو گھر جو ہے ایک ویرانے کی مانند ہوتا ہے اور اسی لیے ہر انسان اس کی کوشش ہوتی ہے اولاد کو حاصل کرنے کی اولاد پیدا ہونے کے حوالے سے لوگ ہر طرح کے جو ان سے ہتھ کھڈے ہو سکتے ہیں استعمال کرتے ہیں اپنے علاج معالضے کے لحاظ سے بھی حتیٰ کے بعض اوقات جب اس سے مایوس ہوتے ہیں تو پھر پیروں فقیروں اور ان کے دھاگے تعویزوں کی طرف دوڑتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں تاکہ, تاکہ اولاد حاصل ہو اور وہ اسی لیے کہ اللہ کے تعالیٰ کا فرمان ہے المال المالبن زینت الحیات دنیا کہ مال اور بیٹے جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں تو اگر یہ زینت دنیا کی نعمتوں میں شامل نہ ہو تو دنیا کے نعمتیں بیکار محسوس ہوتی ہیں تو جنت جو کہ نعمتوں کی جگہ ہے اور اصل لذتوں کی جگہ ہے اگر وہاں بھی اولاد یا بچے نہ ہوں گے پیسے تو انسان کی اولاد دنیا کی اولاد تو اس کے ساتھ ہوگی جس سے نے ذکر کیا تھا لیکن وہ ظاہری بات اولاد بڑے ہو چکے ہوں گے اور بڑے یعنی کہ اس عمر میں ہوں گے لیکن بچوں کا ہونا کیا یہ جنت میں ہے یا نہیں ہے اس سوال کے جواب میں ہم کہیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کے بارے میں ہم اس بات کا ذکر کرتے چلے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا وعلقم فی ہا ماتی انفکوم والفی ما ماتعل کہ جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے دل تمنہ کریں گے اور جس کی تم طلب کرو گے نظول غفور رحیم یہ مہمانی ہے تمہارے لیے غفور الرحیم رب کی طرف سے اور اسی طرح اللہ تعالی کا فرمان ملزین امن و عاملصالحات کی روزات الجنت لہما شاہ اون درب ہند ذالی کا الفت کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے ان کے لیے وہاں پر وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے تمنا کریں گے اندر رب, ان رب کے پاس اللہ فماتا ہے ذالک هو الفضل القبیر یہی ہے جو بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اور اسی طرح صورت المبیا میں اللہ کا فرمان وَهُم فی مشتحط انفوسہ خالدون اور وہ اپنی من بھاتی چیزوں میں دل کی تمناؤں کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور صورت النحل میں اللہ کا اللہ کا فرمان ولن مدار المطقین جنت و ادنیدلونہ تجریم من تختی حل انہار کہ متقین کا گھر کتنا ہی اچھا ہے وہ جنتے ہیں کہ جن کے دن میں وہ داخل ہوں گے ہمیشہ کی جنتے جن کے نیچے سے نہر بہتی ہوں گی لہم فی ہای شاون ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے تمنا کریں گے کدار کچ اللہ المطقین اسی طلّہ تعالیٰ بدلا دیتا ہے متقین کو اور سورہ فرقان میں اللہ کا فرمان جنت القلطی وعد المتقون كانت جزا جزاء سیرا کہ وہ ہمیشہ کی جنت ابدی جنت ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے نیک لوگوں سے کائنت الحم جزاء امام و وہ ان کا بدلہ اور ان کے لوٹنے کی جگہ ہوگی لحم فیحہ نائے شاع خالدین ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو چاہیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے کانا الا رب کا بعد مسورہ یہ تیرب کے اوپر وعدہ ہے جو واجب الادا ہے تو کہنے کا مقصد یہ آیات اور اس طرح کی کئی آیات جس میں اللہ نے جنت والوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ تمنا کریں گے تو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حتیٰ کہ اگر کسی کو اولاد کی تمنا بھی ہوگی تو وہ بھی اس کو حاصل ہوگی اسی تمنا کے حوالے سے ہی سعید بخاری میں بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ ماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دو بیٹھے ہوئے تو ایک دیہاتی آیا یعنی کہ ایک دیہاتی پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس شخص نے جنت کے بارے میں آپ سے پوچھا کیا جنت میں کھیتی باڑی ہوگی تو یا پھر کھیتی باڑی کرنے کی اجازت ہوگی تو اس پر جو ہے اس بات کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا کوئی آدمی جنت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت دی جائے تو اللہ تعالیٰ مائے گا کیا جو تم کو میں نے دیا ہے وہ کافی نہیں ہے کیا اس کے علاوہ بھی تو اور چاہتا ہے تو آدمی کہے گا کہ میری تمنا ہے کہ اور خاص طور پر آدمی دنیا کے اندر بعض اوقات جس طرح سے اس کی زندگی گزری ہوتی ہے کوئی کسان ذمہ دار ہے ظاہری بات ہے کھیتی باڑی کے حوالے سے انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر کیا دلچسپی ہے کوئی بزنس مین ہے اس کی اپنی بزنس میں دلچسپی ہوتی ہے اسی طرح لوگوں کی الگ الگ ان کی دلچسپیاں ہیں تو یہ بھی کہے گا کہ میری تمنا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے اجازت دے گا لیکن وہاں کے کھیتی باڑی کا حال کیا ہے آپ نے فمایا ہے کہ اس کا بیج کا بونا بیج کا اگنا پودے کا بڑا ہونا اور کھیتی کا پکنا وہ صرف چند لمحات کی بات ہوگی وہ دنیا کی طرح نہیں کہ زمینوں کو پہلے بناؤ ان کو تیار کرو ان کو نرم کرو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح کی ایسی چیزیں ڈالو جس سے وہ زمینیں جو ہیں پیداوار کے قابل ہوں پانی کے انتظامات کیے جائیں پھر بیج بوئے جائیں اور ایک لمبا جو سلسلہ چلتا ہے اور کئی مہینوں تک ایک کھیتی کو حاصل کرنے تک لگتے ہیں اور وہ بعض اوقات آندھی طوفان آتے ہیں اور وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں لیکن جنت میں چونکہ نیم تو کی جگہ ہے اس لیے وہاں پر اگر انسان کو ایسی چیز کی تونا بھی کرے گا تو اس کی کھیتی بھی کیا ہے آپ مانتے ہیں کہ وہ صرف چند لمحات کے اندر ہی اس کی ساری کھیتی اس کے تیار اس کے سامنے ہوگی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں جنت میں جو تمنا کرے گا وہ اس کو ملے گی لیکن یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کیا غلط تمنایں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ دنیا میں لوگوں کی خواہشات اچھی بری ہر طرح کی ہیں تو کیا جنت میں بھی اس طرح کی غلط تمناؤں کا بھی معاملہ ہوگا کوئی سلسلہ ہوگا تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جنت کیا ہے دارالطیبین کہ پاکیزہ لوگوں کا گھر ہے ان کی جگہ ہے کہ جن کی جن کے ارادے جن کی طلب جن کی باتیں ہر چیز پاکیزہ ہوگی تو ان کی جو طلب ہوگی ان کی جو تمنائیں ہوں گی وہ بھی پاکیزہ ہی ہوں گی بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ایک لطیفے کی شکل میں پہلی بات تو ہمیں اس بات پر تنبی کرنا ہے کہ دین کے حوالے سے جنت جہنم کی بات ہو یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو اس میں لطیفے بنانا اور چینیں باتیں مدحقہ طور پر اس انداز سے ان چیزوں کو کرنا جائز نہیں ہے اور بلکہ بعض اوقات آدمی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جو سخت جرم ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے سخت ناراضگی کا باعث ہو اور اس کے امال برباد کر دے جس طرح کہ آپ سزماتے ہیں کہ آدمی بعض اوقات لا بالی کی شکل میں اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ کہہ دیتا ہے کہ جس پر توجہ نہیں دیتا لیکن کا وہ جملہ لفظ اللہ کو اس قدر ناراض کرتا ہے کہ آدمی ستر سال کی جہنمِ دوری میں جا گرتا ہے تو اس لیے ہمارے یہاں ہم بعض اوقات جو لطیفے بنائے جاتے ہیں جنت جہنم کے حوالے سے آپ کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں یہ جی سخت گناہ ہیں بلکہ اگر آدمی جان بوجھ کر اور ان باتوں کو سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو مرتد ہو جاتا ہے دین سے خارج ہو جاتا ہے تو ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں بعض اوقات لوگ ان کے اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ جنت میں کیا یہ بھی چیز ہوگی تو اس میں اس کا جواب یہی ہے کہ جنت میں کسی حرام چیز کا تصور حرام سے مراد جو غلط چیزیں ہیں جو خبیث چیزیں ہیں ان کا کوئی تصور نہیں وہ خبیص چیز چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ گھر ہی اللہ کے پاک بندوں کا ہے تو پاک بندے اگر دنیا کے اندر اس طرح کی خباستوں سے نجاستوں سے غلاستوں سے دور تھے تو کیا جنت میں ان کو اس طرح کی چیزوں کی تمنا ہو سکتی ہے اور اگر شراب جیسی کسی چیز کا بیان بھی ہے تو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے شراب کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ شراب کی یہ نعمت ہوگی طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی شراب کی لیکن وہ دنیا کے شراب سے بہت مختلف بالکل الگ تھلگ کہ جس میں نہ تو دنیا کی شراب کی وہ نجاتیں غلاستے ہیں اور نہ ہی اس کے پینے کے جو اثرات ہیں تو اس لیے یہاں پر ہم کہیں گے کہ جنت میں انسان کو وہ کچھ ملے گا کہ جس کی وہ تمنا کرے گا حتیٰ کہ ہم نے آخری اور سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے اس کو حدیث کا بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی اس کو فرمائے گا کہ جو تم نے مانگا جو تم نے طلب کی اور بال کے بعد روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی خود اس کو یاد دلائے گا کہ جنت میں ایسی ایسی اور بھی نعمتیں ہیں تو ساری اس کی تمنائیں اور ساری اس کی جو بھی فرمائشیں ہیں جب ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالی اس کو فرمائے گا کہ جو تم نے مانگا تری لیے اور اس سے دس گنا اور زیادہ یا بعد حادیث نے اس سے دو گنا اور زیادہ تو جسے جس معلوم ہوا کہ جنت میں حتیٰ کہ ہر نعمت میں ملے گی تو اس کا معنی کہ جنت میں بچے بھی پیدا ہونا اگر انسان تمنا کرے گا تو یہ یہ بھی چیز حاصل ہوگی اور ضمن میں اگرچہ احادیث ذکر کی گئی ہیں لیکن ان احادیث میں یعنی کہ ہے جس میں ابو نعیم الرس بہانی ان کی کتاب ہے صفت الجنا کے نام سے اس میں اپنی صنعت سے ابو سعید القدری سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا ایدول اہل الجنہ کہ جنت والوں کی اولاد بھی ہوگی آپ ماں کیونکہ کہنے والے نے پوچھا فعن من تمام سرور کیونکہ اولاد کا ہونا واقعی انسان کے لذتیں خوشیاں اس سے مکمل ہوتی ہیں تو آپ مانتے ہیں نعم ملدینف سیب عدی تو ذات کی قسم ہاں ضرور ہوگی ماہ و اللہ قدری ما تمنا اہدم فیقون و حمر ہو و و ہو کہ جس طرح سے آدمی تمنا کرے گا اس کے مطابق ہی حمل کا ٹھہرنا بچے کا پیدا ہونا پیدا ہونے کے بعد بچے کا نشور ماں پانا بڑا ہونا آدمی جیسے تمنا کرے گا اس کی تمنا کے مطابق ہی وہ ہر چیز ہوگی یعنی اگر یہ تمنا ہوگی کہ حمل ذہنی بات دنیا کے اندر تو حمل کی تکلیف ہے یہ چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن جنت پہ اگرچہ اس کا صبر بھی نہیں ہوگا کسی تکلیف کا اذیت کا بھی لیکن اگر فوری طور پر بچہ پیدا ہونے کی تمنا ہوگی تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر بچہ پیدا کر دے گا اس بچے کے حوالے سے ہم جس طرح دنیا کے مراحل میں جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کئی مہینوں تک بالکل کسی لحاظ سے بھی بلکہ مہینوں چھوڑ کر سالوں تک اپنے اوپر اس کا اعتماد نہیں ہوتا بلکہ دوسروں مسلسل اس کو دوسروں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے تو کیا جنت میں بھی یہ چیز ہوگی تو کہنے کا مسئلہ آپ مانتے ہیں کہ جنت میں آدمی جیسے تمنا کرے گا اگر وہ چاہے گا کہ یہ بچہ جس طرح کے عام دودھ پینے کی عمر میں ہوتا اسی عمر میں رہے اللہ تعالیٰ اس عمر میں اس کو رکھے گا چاہے گا کہ اس سے بڑا ہو کر جب بچہ بچہ بھاگتہ دوڑ ہے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی ایک اور کیفیت بدل جاتی ہے اگر آدمی تمنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس کو لے آئے گا اگر اس سے بڑھ کر ایک لڑکپن لڑک کی عمر ہے اگر تمنا کرے گا کہ اس عمر کا ہو تو آپ مانتے ہیں کہ وہ لمحات کے اندر ہی وہ بچہ جس طرح سے آدمی تمنا کرے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایسا ہو جائے گا اسی طرح علامہ امریکسی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب صفت الجنہ کے نام سے ہی ہے انہوں نے بھی اس طرح کی احادیث کا ذکر کیا ہے اگرچہ جس بتایا ہے کہ ان حدیث میں اضاف ہے لیکن فوائل اور ان چیزوں کے اندر اس طرح کی چیزوں سے یعنی کہ کیا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں حتیٰ کہ اولاد کی نعمت بھی ہوگی جس کو تمنا ہوگی اس کی اسی طرح دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نے محفلوں کا ذکر تو کیا ہے اور جنت والوں کے محفلیں ہوں گی مجل سے ہوں گی لیکن مزید اس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تبادلہ خیالات کرنا اور لطف و سرور کی خصوصاً اس طرح کے محفلیں منعقد کرنا جس طرح کہ دنیا میں باوقات تو جائز طریقوں سے ہوتی ہے لیکن اکثر اوقات جو ہے اس کے لیے حرام اور غلط طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ گانے موسیقی کے اور بے حیا فاحشہ عورتوں کے ذریعے سے اور اس طرح کے حرام طریقوں سے تو کیا جنت میں بھی یہ لطف و سرور کی محفلیں اور اس طرح کی گفتگو کا انداز رہے گا تو ہم قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں کہ جنت والوں کی آپس کی گفتگو رہے گی کبھی کبھی تو ان کا ایک دوسرے کو سلام کہنا فرشتوں کو ان کو سلام کہنا بلکہ سب سے بڑھ کر رب کائنات کی طرف سے ان کو سلام القرب رحیم ان اللہ کے اللہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جانا اور مزید یہ بھی کہ ایک دوسرے کو جب وہ ملنے ملانے کے لیے زیارتوں کے لیے آئیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کی گفتگو کرنا یہ چیزیں جس طرح دنیا کے اندر ہوتی ہے انسان کو ان چیزوں کی تمنا ہوتی ہے اور ان چیزوں سے دل بہلاتا ہے آدمی تو کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے جو آدمیش کی جگہ ہے یہاں پر یہ چیز ہے تو جنت میں اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی لیکن وہاں کی باتیں وہاں کے آپس کی گفتگو اس کے بارے میں اللہ کا فرمان لاسماونفی ولاۃمہ اللہ قیلا سلام سلامہ کہ جنت والے آپس میں ایک دوسرے کو کہیں ان کو کوئی بہودہ بات کوئی گناہ کی بات سنے کو نہ ملے گی کہ جس, جس میں کوئی بہتان بازیاں ہوں کوئی الزام تراشیاں ہوں کوئی چغری غیبتیں ہوں کوئی تعان و تشریح ہو کوئی گالی گلوچ کا انداز ہو ایسی باتیں وہاں پر سننے کو نہ ملیں گی سوائے کہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے پیغام دینا بلکہ مزید یہ بھی کہ وہ جنت میں جانے کے بعد دنیا کے جو آپس کے ان کے حالات تھے ایک دوسرے کے ساتھ جن حالات سے گزرے ہوں گے اللہ کے دین کے لیے کسی آزمائش میں کسی اللہ کے دین کے لیے قربانیوں میں جن میدانوں سے جن رستوں سے گزرے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو وہاں پر اپنے واقعات سنائیں گے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے یونس میں سورت طور میں اور مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے سورت طور میں اللہ تعالیٰ رماتا ہے وہ اقبال باغ الحما الباغ کہ کے جنت والے ایک دوسرے سے یعنی ہم کلام ہوں گے کالو انا کنہ قبل وی اہل مشفقین اللہ تعالیٰ ان کی باتیں بیان کرتا ہے آپ اس میں کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنے اہل ویال کے بارے میں بڑے اللہ سے ڈر خوف رکھتے تھے کہ ان کا حال کیا ہوگا ان کا انجام کیا ہوگا تو اسی ڈر خوف کی بنیاد پر ان کے اوپر توجہ دیتے تھے فمن اللہ علین وقان آداب و سموم کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اللہ نے اس شدید ان جلسہ دینے والے آداب سے بچا لیا ان نا کنہ منقبل انا ہو من البر الرحیم بے شک ہم اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے پکارتے تھے بے شک وہی بڑا محسن اور بڑا رحیم و کریم ہے اس طرح اللہ نے صورت صافات میں ایک مندر پیش کیا ہے جنت والوں کا اور خصوصاً یہاں پر یہ بھی کہ اگر جنت والے دیکھیں گے کہ ان میں سے فلاں آدمی جو دنیا میں ان کے ساتھ تھا کوئی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے اس کے بھی واقعات بیان کریں گے کہ وہ کیوں ہمارے ساتھ نہ آ سکا اسی حوالے سے سور صافات میں لا ذکر کرتا ہے فاق بال اباغ مال آباد یا ایک دوسرے سے وہ سوال جواب کریں گے ہم کلام ہوں گے قال قاً ہم ان قان علی تو ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میرے ساتھ میرا ایک آتھ ساتھی تھا میرے ساتھ بیٹھا اٹھا کرتا تھا یقولآ کلام المصدقین مجھے کہتا کیا تو بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت ہوگی کوئی اللہ تعالی ہے کوئی ایمان اس طرح کی جن چیزوں پر تم بھی ایمان رکھتا ہے آئن امتنا وکنہ تو راب و اوامن عین المدینون کیا اگر ہم جب مر چکے ہوں گے مٹی بن چکے ہوں گے اس کے بعد بھی کیا ہمارا کوئی حساب ہوگا قالحل انت مطلع <التلعون> تو اللہ تعالیٰ ان جنت والوں کو جو ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے اللہ ان کو مخاطب کر کے فمائے گا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو جس آدمی کے بارے تم باتیں کرتے ہو کہ وہ تم سے دنیا میں تم کو تانے کرتا دیتا تھا اور اس طرح کی باتیں کرتا تھا کہ تم بھی کیا ایمان لاتے ہو کہ آخرت ہوگی کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور ہے کیونکہ کافروں کہاں یہ عقیدہ کیا ہے ایک بیوقوفانہ عقیدہ ہے کہ مٹی بن گئے ختم ہو گئے اب دوبارہ کہاں سے کھڑے ہونا ہے تو جنتی کہے گا کہ ہاں ہمارے ہاں ایک آدمی تھا اس طرح کی باتیں کرنے والا تو اللہ سمائے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو قالحر تم مطلع کیا اس کو دیکھنا چاہتے ہو فت الفرآفی صوا الجہیم اللّہ مائیکہ کو دیکھے گا اس کو کہاں پر وہ جہنم کے درمیان میں اس کو جلتا ہوا دیکھے گا قالت تلّہ ان کی تدین تو جنتی کہے گا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا اپنے ساتھ لے آتا بل والن متربی نکن تم المخرین اگر اللہ تعالیٰ کا مجھ پر نعمت احسان نہ ہوتا تو میں بھی اس عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا تو کہنے کا مقصد اس میں کیا ہے کہ اس نہ کہ صرف جنت والوں کے آپس کی بات چیت بلکہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو جہن والوں سے بات چیت کروائے گا اور یہ بھی ہم قرآن کری میں دیکھتے ہیں جنت والوں کا جہن والوں سے مکالمہ سر و میں اللہ تعالیٰ کیا مات ہے ما صا اللہ کا کہ جنتی پوچھیں کہ جہنم والوں سے کہ تم کو جہنم میں کیا چیز لے آئی؟ ہاں ان کے جواب کیا ہوں گے قعال اللّ نقو المسلین علم نقوم المسکین آخر تک جو ان کے جرائم ہوں گے بیان کریں گے تو جنتیوں کے آپس کے گفتگو بھی لیکن آپس کی ان کی گفتگو دل لگی کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مزید جو ہے لطف اندوز ہونے کے لیے اور جبکہ ان کا جہنم والوں سے بات کرنا اس میں بھی کیا ہے اس میں بلکہ ان کے لیے لذت ہے سو متففین کے آخر اللہ نے کیا فمایا ہے اسی چیز کا بیان کیا ہے ان من کہ دنیا میں میں میں ایمان ایمان ایمان والوں کے کے کے دن ایمان والے، قیامت کے دن والے جنت میں جانے کے بعد ایمان والے جو ہیں وہ کافروں کا مزاق اڑا رہے ہوں گے ہاں کافر تو دنیا میں پتہ نہیں کس کس حالت میں کس گری زلتوں کے اندر پھر بھی مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے لیکن جنتی اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے ان جہلمیوں کے آگ میں جلتے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بھی حقیقت میں لذت کا ایک مزے کا انداز ہے یہ بھی لذت اور مزے کا ایک انداز ہے کیا ہے کہ جب آپ اپنے دشمن کو اس کو کسی سخت تکلیف میں دیکھو اس کو رگڑتے ہوئے دیکھو اس کو رگڑا رکھ رگ، اللہ رگ کی طرف سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ دشمن اور مخالف جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی کسی گرفت میں آتا ہے یا کوئی اس کے اوپر مار پڑتی ہے تو آدمی کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور سر قبل تو اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے میشفی صدور قو میں مبمن اللہ ماتا کے ان کافوں سے لڑو ان سے جنگ کرو اس میں سے مقصد کیا بیان کیا میشفی صدور قوم مبمنین تاکہ اللہ تعالیٰ محمروں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے تو کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں دشمن کا اس کی ہلاکت اس کی بربادی اس کی اذیت تکلیف یہ چیز دیکھ کر ایک کے سکون محسوس ہوتا ہے اور جو انتقام کی آگ دل میں بھڑکتی ہے بجھتی ہے اور واقعی پتہ مزہ آتا ہے کہ اب اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے تو چیز ہے کہ وہ دشمن جو دین کے دشمن ہیں جب انسان جب جنتی ان کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھیں گے تو کیا ان کے لطف, لطف کا ان, ان, ان کا انداز ہوگا اور واقعی وہاں دنیا میں تو پھر بال آدمی ایک انسان ہونے کے ناطے سے کسی نہ کسی حد تک دشمن پر بھی رحم کر جاتا ہے کہ چلو دشمن ہے کوئی بات نہیں آخر انسان تو ہے نا کہ جنت میں وہاں پر یہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی کافر ہے دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا جہنمی ہے جنتی کے دل میں اس کے لیے ذرہ بر بھی کوئی بال برابر بھی کوئی اس کے دل میں کوئی ہمدردی کا پیرو نہیں ہوگا ہاں سوائے کہ اگر کوئی سچا مومن توحید پرست تھا ہاں وہ کسی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا ہاں ان کے لیے جنتی سفارش کریں گے شاید ہم نے صاحب کا دس میں ذکر کیا تھا اس بات کا بھی کہ کوئی ایسا بھی جہنمی ہوگا کہ جس کو جہنم سے نکالنے کا سبب کون ہوگا اس کا کوئی جنتی دوست جس کے دنیا میں اس کے ساتھ دوستی تھی لیکن یہ ان کے فرد کرو کوئی اس کو فجور بائیمانی پر تھا ہاں شرک نہیں کرتا تھا لیکن اس طرح کے گناہوں پر تھا اور دوسرا کوئی ایک آدمی تھا لیکن آپس میں ان کے تعلق سے دوستی تھی تو اب جو جنتی جو جنت میں جانے کے بعد اللہ سے تمنا کرے گا کہ اللہ جب میرا دوست جہنم میں ہے تو جنت میرے لیے تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہے تو کہنے کا مقصد اگر کوئی آدمی توحید ایمان پر ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اس کے لیے تو جنتی سفارش کر سکتے ہیں لیکن ایک بے ایمان ایک مشرق کافر کو منافق دین کا دشمن اس کے لیے جنت میں جانے کے بعد کسی کے دل میں کوئی خیر خواہی کا جذبہ ہو کو ہمدردی کا پہلو ہو ایسی کوئی چیز نہیں کیونکہ اس کا معنی پھر یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی دل میں ایک کسک باقی ہے کہ کاش کے وہ بھی نکل آتا تو خیر کہنے کا مقصد یہ بات کر رہے تھے کہ جنت والوں کے آپس کی گفتگو بھی اور ان کے جہن والوں کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس انداز سے وہاں پر بھی یہ لفظیں دے گا اور پھر مزید رب کائنات کے ساتھ ان کی جو بات چیت اللہ کی طرف سے ان کو سلام اللہ کی طرف سے اور فشتوں کی طرف سے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفتگو ہوئی ان کے ساتھ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفتگو ہونے کے حوالے سے بھی کئی ایک احادیث آتی ہیں کہ جب جنت والے جنت کی لیمتوں میں مزوں میں پڑے ہوں گے تو دیکھیں گے ان کے اوپر بہت روشنی پھیلتی ہے تو جب اوپر دیکھیں گے نظر اٹھا کر تو رب کائنات ان کے سامنے ہوگا ان کو مخاطب کرے گا اور جس طرح کہ حادیث میں ہے اللہ تعالی مخاطب کر کے مائے گا یا اہل الجنہ اے جنت والو تو سبھی جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالی مائے گا کیا اور بھی کوئی نعمت ہے جو تم کو چاہیے تو جنت والے کہیں گے اللہ اس بات کے اس کے بعد کیا نعمت کے ہم تمنا کر سکتے ہیں کہ تو نے ہمارے چہرے سفید کر دیے اور ہمیں ہر وہ نعمت دے دی جس کی ہم نے تمنا کی ہے یا جو تو نے کسی کو نہیں دیا کیونکہ ہر جنتی اس کے پاس اتنی جنت ہوگی اتنی نعمتیں ہوں گی کہ اس سے مزید آگے بڑھ کر اسے کسی اور چیز کی تمنا کرنے کا کوئی اس کے پاس موقع ہی نہیں ہوگا بلکہ سمجھے گا کہ جو کچھ مجھے مل گیا ہے یہ یہی اس سے مزید کچھ ملنے کا کوئی آگے یعنی کہ کوئی اس کے اس کے پاس تو کوئی تمنا ہونے کا ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں تو انسان کی حوث ختم نہیں ہوتی نا اور, اور مزید بھی لیکن جنت میں یہ ہے کہ اگرچہ ادنا درجے کا بھی جنتی ہوگا سمجھے گا کہ جو اس کو ملا ہے شاید اور کسی کو کوئی کچھ نہیں ملا یعنی سب سے زیادہ اسی کو ملا ہے تو کہیں گے کہ اللہ اس کے بعد بھی ہمیں اب ضرورت ہے کس چیز کی تو اللہ تعالیٰ ہمائے گا کہ اہل علیکم فلاح اسحت و علیکم اب کہ میں تم پر اپنی مندی کو حلال کرتا ہوں کہ جس کے بعد کبھی بھی تم پر ناراض نہ ہوگا اور ادوار من اللّہ اکبر اللہ کی طرف سے ملنے والی رضا مندی کہ جو جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی تو بات کر رہے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ کو ان سے مخاطب ہونا مختلف موقع پر ہے وہ آگے ذکرائے گا مزید بھی جنت کے بازار کے حوالے سے بھی تو یہ جنت والوں کی آپس کی گفتگو اچھا یہ بعضوں کا حادیث میں روایتوں میں یہ بھی آپ نے شاید سنا ہوگا کہ جنتی اللہ سے قرآن سنیں گے اور بعض صورتوں کا ذکر آتا ہے کہ جنت والے اللہ تعالیٰ سے فلاں صورت فلا سنیں گے اس حوالے سے بھی احادیث میں داف ہے لیکن روایتیں ذکر کی جاتی ہیں جس طرح کہ امام دعلمی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں بحلۂ رضی اللہ تعالی سے کہ جنت والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے قرآن سنیں گے اور اس انداز سے سنیں گے ایسی آواز میں سنیں گے کہ جیسی آواز انہیں کبھی نہ سنی ہو حتیٰ کہ جنت میں بھی ان کو سننے کو نہ ملی ہو تو لیکن جس طرح بتایا ہے کہ حدیث ضعیف ہیں اور چونکہ جنت کے معاملات غیبی معاملات ہیں تو اس لیے ایسی چیزوں پر اعتماد کرنا مشکل ہے خاص طور پر یعنی کہ وہ چیزیں کہ جس کا کوئی ثبوت نہ ہو لیکن اس کے علاوہ اور ہمیں چیزیں ملتی ہیں جنت والوں جنت کی اور نغمے اور جنت کی آوازیں اس کے بارے میں اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی ہوائیں چلائے گا کہ جن ہواؤں کے ساتھ درختوں کے پتے ان کی ٹہنیاں جب ہلیں گی تو ان درستوں ان ٹہنیوں سے پتوں سے ایسی آوازیں پیدا ہوں گی کہ جیسے بہت بڑا کوئی آج, یعنی بہت دلچسپ قسم کا اور بہت سرور رکھنے والا کوئی ترنم ہو اور اسی طرح سے مضامیر داؤد کا ذکر آتا ہے بعض روایات کے اندر میں آل عالیہ داود علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم اللہ ان کا ذکر کیا ہے اور آپ صلسم کی صحیح حدیث سے بخاری میں کہ ان کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی کہ جس آواز سے حتیٰ کہ کیا ہے کہ پرندے بھی رک جاتے تھے تو یہ آواز اس طرح کی آواز جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت والوں کو سنائے گا اور جنت کے پتوں سے ان کے درختوں کی ٹہانیوں سے ان کی آوازوں سے ان پہ پیدا ہوگی اور جنت کی حوریں بھی جنت والوں کے لیے جو وہاں پر گیت گائیں گی کہ جو اشعار پڑھیں گی ان کے اشعار بعض روایت میں ذکر آتے ہیں علامہ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعد کتابیں ان کا ذکر کیا ہے کہ نحن الراضیات فلا بس و نحم فلا فلاں نبید کہ ہم وہ ہیں کہ جو ہر لحاظ سے راضی ہیں اپنے خامدوں پر اور ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی نحن النواعم و الاخوالد خیرات ان الحسن و کہ ہم وہ ہیں کہ جو ہر لحاظ سے یعنی کہ خوبصورتی اور ہمیشہ, ہمیشہ کی رہنے والی اس طرح کی ان کی باتیں تو کہنے کا مقصد یہ چیزیں جنت والوں کو سننے میں یعنی وہاں پر سننے کے لحاظ سے بھی ہر طرح کی لذت کی باتیں ہی ہیں جس طرح کھانے کے لحاظ سے جس طرح پینے کے لحاظ سے اور جس طرح رہنے سہنے کے لحاظ سے ہے ایسے ہی سننے کے لحاظ سے بھی جو کچھ ہوگا وہاں پر وہ لذت کا ہوگا لیکن یہ لذیں انہی کو حاصل ہوں گی کہ جو دنیا کی اس طرح کی بہودہ لذتوں سے دور رہیں گے جس طرح کہ قیم اللہ علیہ فرماتے ہیں نذ سما کا عنارقہ سما ذاکل ضیاء کل کہ اگر وہاں کے جنت کے تو ترنم سننا چاہتا ہے تو پھر آج دنیا کے جو بیہودہ گانے ہیں ان سے اپنے کانوں کو محفوظ کر لاتو سیلادن الح فتحر مذاع وزائے ذیل ضلعۃ ہیں کہ اس دنیا کی گھٹیا چیزوں کو جو ہے اس جنت کی آلہ چیزوں پر مقدم نہ کرو اور اگر تو ایسا کرتا ہے تو ان سے معروم ہو کر جو ہے وہ بھی ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے جنت کے اور جنت والوں کے لیے جو وہاں پر مزید بھی ان کے سننے کے لحاظ سے ان کی لذت کے سارے انتظامات کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں جنت کے بازار کے اشار کرنے جنت کے بازار کے حوالے سے اور یہ چیز بھی دنیا والوں کی بڑی دلچسپی کی ایک چیز ہے کہ بازاروں میں گھومنا جانا عام طور پر لوگ کیا ہیں کہ سارا دن ڈیوٹی کر کے آ تھکا ہوا آتا ہے لیکن آگے پہلے بیوی کا مطالبہ ہوتا ہے بازار چلنے کا تھکا ہونے کے باوجود بھی بازار جانے میں اس کو مشکل نہیں ہوتی کس لیے کہ وہ ایک بازار میں گھومنا جانا آنا جو بھی کچھ ہے کوئی خرید و فروخت کرنا اگرچہ جیب جیب بھی خالی ہوتی ہے لیکن پھر بھی آدمی ایک لذت محسوس کرتا ہے عربی بلکہ کہا جاتا ہے متعدد تصوق کہ خرید و فروخت کا جو مزہ ہے لذت ہے تو کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے اور بعض بلکہ بیچارے کوئی جو غریب قسم کے لیبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو وہ چھٹی کا دن کیا کرتے ہیں بازاروں میں لینا دینا کچھ نہیں ہوتا بس کسی اس دکان میں گھسے اس دکان میں گھسے اس کا دماغ خراب کیا اس کا دماغ کھایا اور جو ہے وہ شام کو گھم گھما کر کیا ہے کہ بازار میں گھوم کر ایک لذت محسوس کر رہے ہیں تو دنیا کے بازاروں کا یہ حال ہے کہ جہاں پر دھوکہ فراڈ اور چ طرح طرح کے معاملات اس طرح کی چیزیں اور مزید یہ بھی بلکہ کہ اس میں آدمی کا جو مال بھی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آدمی ایک طرح کی لذت محسوس کرتا ہے تو اگر جنت لذتوں کی جگہ ہے تو یقینی طور پر وہاں بازار بھی ہوگا پھر کہ جہاں پر دنیا کے بازاروں کی لذت آدمی اگر پاتا ہے تو جنت میں ایسے بڑھ کے لذت ہونی چاہیے تو چنانچہ اسی ذمن میں صحیح مسلم کی حدیث ہے ان سبنوار رضی اللہ تعالیٰ ماتے ہیں کہ رسول فرمایا فمایا انف الجنت لسوخن کہ جنت میں بھی ایک بازار ہے یہ حق الجمہ کہ ہرجمہ کے دن جنتی اس میں آئیں گے فتح برح و شمالی فتح صفی وجوہ ہیم ہیم تو شمال کی طرف سے ایک ہوا آئے گی کہ جس سے جنت کے جو مشک اور اس طرح کی وہ اس کی مٹی ہے دنیا کی مٹی ریت وغیرہ نہیں ہے اس کی اس کی مٹی بھی جو ہے وہ بھی مشک ہے وہ اڑے گی اور ان کے کپڑوں میں داخل ہو کر مزید بلکہ ان کے کپڑے ہی نہیں سے ان کے حتیٰ کے جسموں کو بھی مزید پہلے سے زیادہ ان کا حسن اور جمال دوبالا کر دے گی تو جب گھر کو لوٹیں گے وہ اس بازار سے ہو کر تو ان کے گھر والے جو گھر میں ہوں گے کہیں گے کہ آپ ہمارے جانے کے بعد جہاں سے ہو کر آئے ہو تو بہت حسن و جمال کے ساتھ لوٹے ہو تو جنتی کہیں گے کہ ہم چونکہ جگہ ایسی پر گئے تھے اور اللہ کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے ذاری بات اس کے بعد اسی حسن و جمال کی جا سکتی ہے یہ تو ہے سید مسلم کی مختصر روایت اور اس کے ساتھ ساتھ ابو حضیر رضی اللہ تعالیٰ کی لمبی روایت ہے کہ جس میں کافی تفصیل سے انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو ترمی وغیرہ نے روایت کیا ہے ماتے ہیں سعید بن مسیب ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو ابو حرار رضی اللہ فماتے ہیں کہ سعید کیا تم کو جنت کے بازار کی سیر نہ کروائیں تو سعید تعبف فرماتے ہیں کہ جنت میں بازار بھی ہے تو انہوں نے کہ ہاں جنت میں بازار ہے اور جنت والے اس میں جائیں گے اور ہر جمعہ ان کا وہاں پر جانا ہوگا اور وہاں پر ریت کے ٹیلوں پر کچھ ریت کی ٹیلیں ہیں کچھ ممبروں پر بیٹھیں گے کولا کی طرف سے کرسیوں پر بیٹھیں گے جس طرح سے ان کے مقامات ہوں گے نور کے ممبروں پر اور اس مس, مس کس, کسوری کے ممبروں پر اور اس طرح کے مختلف اور کچھ وہ ہیں کہ جو کس, کسوری کے جو ٹیلے ہیں وہاں پر بیٹھیں گے جس طرح کے ان کے مقامات ہوں گے جنت میں اس حساب سے بیٹھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے نمودار ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کرام ہوگا جس کا ذکر آتا ہے تو اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے سے مخاطب ہوگا دنیا کے اس کے معاملات کہ تو نے فلاں وقت میں میرے دین کے لیے یہ کچھ کیا یعنی اس نے, اس نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہوگا تو اس کو یاد دلائے گا یا اگر اس نے کوئی ایسی چیز کی ہے جو یعنی نہیں کرنا چاہیے تھے اللہ تو اس کو بھی اس کو بھی یاد دلائے گا تم نے یہ کام کیا تو بندہ کہے کہ اللہ تم نے مجھے معاف تو کر دیا ہے تو اللہ فمائے گا ہاں معاف کر کے ہی تجھے یہ مقام دیا ہے تو خیر اس کے بعد اللہ منائے فرمائے گا کہ اب تم اٹھو اور میں نے جو تمہارے لیے عزت و اکرام کے اور انعامات تیار کیے ہیں وہ اپنے اپنے انعامات لے لو وہ انعامات کہاں سے لیں گے ماتح حیرت وغیرہ کہ وہ جنت کے بازار میں آئیں گے اب بازار میں کیا ہے کہ وہاں پر انسان جو تمنا کرے گا ویسے تو وہاں پر جنت میں جہاں پر رہتے جو ہر ایک کی جنت ہے وہاں پر ہی ہر ان کی تمنا ہے لیکن یہاں پر مزید ان کے سامنے ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہاں پر بھی ان کو نظر نہ آئی ہوگی کیونکہ ہر ایک کے پاس اللہ نے جنت میں تیار کی ہر چیز لیکن ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو دوسرے کو ملی ہے پہلے کو ملے لیکن جنت, جنت کے بازار میں اللہ نے ان کے لیے مزید بھی ایسی چیزیں وہاں پر تیار کی ہوں گی کہ جو انہوں نے پہلے نہ دیکھی ہوں گی اور بلکہ بعض علمافواتیں ہیں یعنی بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جنت والوں کی وہاں پر شکلے صورتیں بھی کہ آدمی کو صورت دیکھے گا تصویر دیکھے گا اور دیکھے گا کہ بہت اس کو اچھی لگی خوبصورت لگی ہے اور چاہے گا کہ اس کی بھی صورت ہی ہو جائے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی اسی تصویر میں اسی شکل میں ڈھل جائے گا یعنی جنت کے بازار میں یہ بھی کچھ ہے اور جو کچھ وہاں سے لینا دینا ہے بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی قیمت کے تو یہ جنت کا بازار تو جس سے آدمی جو چاہے گا وہاں سے لے گا لیکن بغیر کسی قیمت کے اور بغیر دنیا کے بازاروں کے دھوکوں کے اور ان کے دنیا کے بازاروں کے بات کر رہے تھے کہ جس میں طرح طرح کی غلطیں ہیں اور اسی لیے آپ سر کا فرمان کیا ہے کہ دنیا میں زمین پر سب سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جگہ کون سی ہیں وہ مسجدیں ہیں اور سب سے بہترین جگہ بازار ہیں وہ اسی لیے کہ بازار دنیا کے بازاروں میں جو کچھ غلطیں ہیں لیکن جنت کے بازاروں میں جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوں گی وہ کہ جو انسان کے تصورہ بالا تر ہیں تو یہ جنت کی نعمتیں ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر ایک تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا اللہ کی مندی کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ جس کے بارے میں لہماتہ ہے کہ احی العلک مردوان فلاس خات و علیکم آبادا کہ میں تم پر اپنی ردابندی کو حلال کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم پر ناراض نہ ہوں گا اور دوسرا اللہ کا دیدار جو اللہ اس بازار میں بھی حاصل ہوگا اور مزید بھی جنت میں رہتے ہوئے بھی جنت والوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا سب سے پہلے اللہ کا دیدار کے حوالے سے بھی کیا یہ بھی کوئی لذت کی چیز ہے یہ بھی کوئی مزے کی چیز ہے اس کا بھی ہم تھوڑا سا جائزہ لینا چاہتے ہیں آدمی بات کا سمجھتا ہے کہ آدمی کوئی چیز کھاتا ہے مزہ آتا ہے پیتا ہے کوئی چیز مزہ آتا ہے اور اس طرح کی چیزوں سے لیکن کسی چیز کو دیکھنے میں مزہ بھی آتا ہے ہاں یہ بھی بڑی مزے کی چیز ہے یہی بہت لطف کی چیز ہے اور دنیا میں دیکھنے کو اور جو چیزیں ہیں انہی کی خاطر حسین جمیل چہرہ چاہے کسی مرد کو یا عورت کا ہو حسین و جمیل منظر جس کا ہم پہلے بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ لوگ دور دراز کے سفر کرتے ہیں اور اپنے بہت بڑے مال خرچ کر کے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر اچھے منظر ان کو دیکھنے کو ملے منظر دیکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے ایک لذت ایک سرور یعنی آنکھوں کی لذت تو سے معلوم ہوا کہ بات صرف زبان کی لذت کی نہیں ہے صرف زبان کا جڑ نہیں ہے بلکہ انسان کو اللہ نے طرح طرح کی چیزوں سے نوازا ہوا ہے کانوں کی لذت بھی ہے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ آوازیں ایسے نغمے ایسے ترنم جنت کے اندر کہ جن کو سننے سے لذت حاصل ہو تو وہاں پر آنکھوں کی لذت بھی ہے تو آنکھوں کی لذت کے حوالے سے بھی کیا ہے کہ طرح طرح کی چیزیں ہیں وہاں پر یعنی کہ وہاں کی خورے ہیں وہاں کے بچے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہے جو ہمیشہ کے لیے ولدار مخلدون کے نام سے کہ جو بکھرے موتیوں کی مانند جنت کے مناظر اس کے باغات لیکن ان سبھی چیزوں سے بڑھ کر جو چیز ان کے لیے ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں دنیا کے اندر بھی سب بات کر رہے تھے کہ آدمی کو دیکھنے میں جو لذت ہے چاہے چاہے وہ شکل و صورت ہو چاہے کو منظر ہو کو خوبصورت پھول ہو کچھ بھی ہو کہ آدمی اس کو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے اس قدر اس کی مگن ہو جاتا ہے باوقات کہ اس کو بھول جاتی ہر چیز یعنی کو بڑا قریبی بڑا ان کے اس کا بہت عزیز دوست اس کے پاس آ جائے بہت عزیز عظیز دار اس کے پاس آ جائے کہ جس سے اس کو بڑی محبت ہو اس سے بات چیت کرنے میں اس کے ساتھ بیٹھنے میں اس کو دیکھنے میں اس کو اس قدر لذت محسوس ہوتی ہے کہ کہ اس کو کھانا پینا تک بھول جاتا ہے تو دنیا کے اندر اگر ہمیں چیزوں کو دیکھنے میں لذت محسوس ہوتی ہے کسی چیز کی خوبصورتی کو منظر ہو کو خوبصورت پھول ہو کوئی چہرہ کچھ بھی ہو کوئی شکل ہو حتیٰ کوئی جانور کچھ بھی ہو تو ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اگر یہ خوبصورتی ہمیں مخلوق کے اندر نظر آتی ہے تو اس کا خالق جو ہے اس کی کیا خوبصورت ہوتی ہے اس کا جمال ہے اس سے آپ ان اللہ جمیل ان کہ بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے خوبصورت ہے ہاں وہ خوبصورتی جس کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے لیکن جنت میں انشاءاللہ دکھائے گا اور وہ خوبصورتی دیکھے گا آدمی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف میں یہ چیز بیان کرنا چاہتا تھا تاکہ ایک تھوڑا سا ہمیں تصور قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں بھی کیا انسان کے یہ لذت ہے تو اس کا قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اللہ نے کیجیے کا ذکر کیا ہے وجو ہوئی یوم نا زیرا اللہ عرب بحا نا کہ اس دن چہرے تر و تازہ خوشباش ہوں گے کس لیے الا عرب بحا نا اپنے رب کی طرف دیکھ رہے بعض علماء کے اس کی تفسیر میں کہنا ہے کہ ویسے تو جنت میں جنت کی نعمتوں کے ساتھ ہی ان کے چہروں پر جو ہے خوشحالی تر تازگی ہوگی لیکن وہ مزید تازگی کس چیز سے پیدا ہوگی اللہ کو دیکھنے سے اللہ کے دیدار سے اللہ کے دیدار سے وہ مزید تازگی پیدا ہوگی مزید ان پر رونق آئے گی اور اس لیے جنت والے جب بازار سے لوٹیں گے اپنے گھر کی طرف تو گھر والے کہیں گے کہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کے لوٹے ہو تو کیا جواب دیں گے کہ کیوں نہ خوبصورت ہو کے لوٹے جب کہ ہم رب کائنات سے ملاقات کر کے آ رہے اس کو دیکھ کر آ رہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت والوں کے لیے کس قدر لذت کی چیز ہے اور جب یہ لذت کی چیز ہے جنت والوں کے لیے تو اس لیے اللہ نے جہنم والوں کو اس سے محروم کیا ہے کلََََََََََّر رب یوم کے جہنوی جو ہیں اس دن اپنے رب کے دیدار سے وہ کردہ میں ہوں گے محروم ہوں گے یعنی کسی انسان کی یہ بھی سب سے بڑی بدبختی کہ اپنے خالق و مالک کو دیکھ بھی نہ سکے اور جنتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس، یہ بہت بڑا اس کا سب سے بڑا بلکہ انعام کہ جو اپنا دیدار کروانا کہ جس اللہ کو دیکھنے کے لیے زندگی بھر انسان کے توانا ہوگی کہ جس اللہ نے مجھ پر یہ نعمتیں کی ہیں طرح طرح کی دنیا کی نعمتیں اگرچہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں بالکل ہیچ اور بہت کم ہیں لیکن پھر بھی آدمی اگر دنیا میں ہی انسان کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے تو مجھے نہیں پتہ کہ مجھے مجھے پر احسان کرنے والا کون ہے میں نے دیکھا نہ ہو تو تمنا ہوگی دل میں کہ کاش کے میں اس کو دیکھوں کاش کے اس کو ملوں اور اسی لیے کیا فماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے چاہت چاہت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کی چاہت رکھتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ ایک مومن مسلمان اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ کہ صرف ہونی چاہیے بلکہ ہونا ایمان کا تقاضا ہے اور بلکہ ایمان کی بنیاد ہے اس کے بغیر ایمان نہیں ہے آپ کیا فرماتے ہیں کہ وجد حلاوت ایمان آدمی ایمان کی حلاوت میں کون پاتا ہے رسول حب علیہ میں ماسواہ ہما کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دنیا کی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اس کو اس سے محبت ہو. اللہ سے محبت تو اس لیے اللہ سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے اندر تاکہ واقع ہی جنت میں جانے کے بعد بھی یہ محبت کا پھر آثار آپ دیکھیں تو چنانچہ اللہ کا دیدار یہ اہل سنہ کا قرآن سنت کا اور اہل صحابہ تابعین کا عقیدہ ہے کہ جنت والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو دیدار کروائے گا اور ایسی ان کو نظریں نگاہیں دے گا کہ جن نظر و نگاہوں سے اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں آج دنیا میں انسان اس لائق قابل نہیں ہیں اپنی دنیاوی جی اس جسم کے ساتھ ان کمزوریوں کے ساتھ کہ اللہ کو دیکھ سکے وہ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا اللہ نے کیا فرمایا اللہ تارانی کہ تم نہیں دیکھ سکتے مجھے بلکہ دوسری یاد میں اللہ نے کیا فرمایا لَّۃ درکل ابسار کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس تک وہ نگاہ پہنچ سکتی ہی نہیں اور آپ سر پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو آپ نے کیا فرمایا نورن انا آراہ ہو وہ تو نور ہے اس کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تو یہ ہے دنیا میں انسان کا اس جسمانی دنیا کا جو جسم ہے اس کی کمزوریوں کی وجہ سے اس کا حال کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن جنت میں جانے کے بعد جس طرح تعالیٰ جنتی کو ہر لحاظ سے قوت طاقتیں وہ دے گا جو دنیا سے کہیں بڑھ کر ہوں گی اس سے پہلے ہم ذکر نہیں کر سکے کہ جنت والے کو جنت میں قوت طاقت کتنی ملے گی اس کے حوالے سے آپ مانتے ہیں کہ ایک, ایک جنتی کو سو سو آدمیوں کے برابر جو ہے وہ قوت طاقت حاصل ہوگی ہر لحاظ سے کھانے پینے کے لحاظ سے ہر ہر چیز میں تو اللہ تعالیٰ ایک ایک جنتی کو سو سو آدمیوں کے برابر قوت طاقت دے گا تو چنانچہ ان قوت و طاقتوں میں اللہ تعالیٰ کے یہ بھی انعام ہوگا کہ انسان کو جو ہے جنتیوں کو ایسی نگاہیں دے گا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور نہ کہ صرف دیکھیں بلکہ دیکھتے ہی چلے جائیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنا دیدار کروائے گا اپنا حجاب اللہ تعالیٰ ہٹائے گا تو جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی لذت والی چیز نہ ہوگی اس سے بڑھ کر کوئی ان کے لیے اور اس سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا بلکہ جنت کے ہر نعمت کو بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے ساتھ تو یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جو انہیں کو ملے گی کہ جو قرآن و سنت پر چلنے والے صحیح العقیدہ اور اس لیے جو گمراہ کن لوگ اللہ کے دیدار ہی کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کا بھی وہ دیدار جو خود ہی دیدار نہیں کرنا چاہتے اللہ اللہ پھر کیوں کروائے ان کو لہما یشا انفی حوالدینہ مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ان کے لیے وہاں پر وہ کچھ ہوگا جو چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے وہ مزید کیا ہے اس کے بارے میں علماء نے ہے کہ وہ مزید اللہ کا دیدار ہے اور یونس میں اللہ کا فرمان ان کی متقین کے لیے کیا ہے لِلہ احسن الحسنہ کہ نیک لوگوں کے لیے الحسنہ جنت ہے اور جنت سے زیادہ ہے اب جنت تو ہوگی اس کے محلات اس کے باغات اس کی ساری جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کے کی نعمتیں اس سے زیادہ کیا کچھ ہے ہاں جنت سے زیادہ اللہ کا دیدار یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ کا دیدار جو ہے وہ جنت کی ساری ان تمام نعمتوں سے آگے بڑھ کر ہے اس سے مزید ہے یہ ہے وہ زیادہ کہ جو اللہ تعالیٰ جنت والوں کو اپنا دیدار کروائے گا اسی میں جریل بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث ہے ہم آتے ہیں کہ ہم رسول اقمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور چودھری کا چاند تھا پورا چاند ہم دیکھ رہے تو آپ نے مائے، کہ جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو کہ پورا چمکتا ہوا بھرا ہوا فل چاند تم کو نظر آ رہا ہے ایسے ہی تم اللہ تعالی کو دیکھو گے لاتا منہ نہ ہاں اس کو دیکھنے کے لیے تم یہ بھی نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تم کوئی رش مچاؤ بھیڑ ہو پیچھے ہٹو میں دیکھوں جس طرح یہ چاند تم دیکھ رہے اوپر ہر آدمی اپنی جگہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھا اس کے لیے مشکل نہیں دیکھنے کو ایسے ہی تم اللہ تعالی کو بھی دیکھو گے فن استطاع تم اللہ تلب و علیہ صلاۃ تن قبل طرشم سے قبل غروب ہے فلو اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آپ نے پھر طریقہ کار بتایا وہ کیا ہے پیسے تو تمام نمازوں کی پابندی ہے اور اس میں خصوصی طور پر آپ فجر اور اثر کی نماز کی ترغیب دلاتے ہیں تو خیر کہنے کا مقصد کہ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت والوں کی نعمتوں کی ایک بہت بڑی وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے انسان کے توانا ہونی چاہیے اور جس کے لیے انسان کے لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے آج کا میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں تو انشاءاللہ باقی جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا آئندہ دروس میں ذکر ہوگا بارک اللہ فیکم مزراک اللہ خیر وصلی وسلم علیہ نبی محمد اللہ شیخ آ, شیخ آ, ایک بھائی ہیں انہوں نے فیس بک پر سوال کیا ہے کہ کیا کسی پالتو جانور کی تمنا بھی ہم کر سکتے ہیں جیسا کہ بلی یا کوئی پرندہ ہو جنت میں جی ہاں سوال کیا ہے کہ پالتو جانور کی تمنا دیکھیے ہم نے جس طرح ذکر کیا ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی اور حدیث میں کہ آدمی جنت میں جو تمنا کرے گا اس کو ملے گا ہاں یہ ہے کہ وہاں پر غلط تمنا کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا نہ تمنا آدمی کرے گا اور نہ ایسی چیزوں کا ہونے کا کوئی تصور ہے لیکن جو چیزیں جائز ہیں صحیح ہیں فرض کرو کسی کو بلّے کی بلی کی تمنا ہے تو اس کو وہ چیز ملے گی ہاں باقی جانور بھی امید ہے کہ یعنی کہ اصل تو یہ ہے کہ جنت میں جانور بھی ہوں گے پرندے بھی ہوں گے لیکن اگر جنت میں جانور ہوں گے تو دنیا کے اندر جانوروں کے جو غلط سے ہیں وہ نہیں ہوں گی یعنی فرض کریں اگر کتے نام کا کوئی وہاں پر جانور ہوگا تو کیا کتاب جو اس دنیا کا پلید ہے ناپاک اس طرح کا ہوگا ایسی چیز نہیں ہے اگر شام کی طرح کا کوئی جنت میں جانور ہے تو کیا وہ ڈسنے والا ہوگا جنتیوں کو اوپر پھرے گا ایسی بات تو نہیں ہے کہنے کا میرا مانا ہے کہ جنت کے نعمتوں کے اگر آدمی ان کو تصور میں لائے تو اس میں دو چیزیں بڑی معلوم ہوتی ہیں ایک تو کوئی ناپاک گندگی ایسی چیزیں حرام چیزوں کا تصور وہاں پر نہیں ہے اور نہ ہی کسی موزی اور تکلیف دہ چیزوں کا تصور ہے یعنی فرض کرو کوئی کسی کو اگر شعر چیتے کا شوق ہے تو ایسا جانور ہو سکتا ہے لیکن وہ شعر چیتے نہیں جو چیر پھاڑ کرنے والے دنیا میں ہیں سمجھے نا یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ چیزیں وہاں پر بنیادی ایک تو وہاں پر کوئی گندگی غلاظت ناپاکی یعنی کہ جس میں حرام کا یعنی کہ اس طرح کے غلاظتیں ہیں جنت میں کوئی ایسی چیز کا تصور نہیں ہوگا اور دوسرا یہ بھی کہ اگر کوئی اذیت ناک چیز ہے تو وہ بھی ایسی چیز جنت میں نہیں ہوگی اگر اگر ہوگی جنت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی حقیقت سے بدل دے گا بارک اللہ فیق شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں اللہ کے دیدار کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کیا سبھی جنتی دیکھیں گے اللہ کو یا کوئی مخصوص لوگ ہیں جن کو اللہ کا دیدار ہوگا بارک اللہ فیق ہاں جنت والے سبھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو تمام جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے وجوہ ہوں عمن ناؤ زیرہ الااربھا ناؤ آیت عام ہے اور اس طرح ہم نے حدیث بھی جو ذکر کی ہے کہ جنت والے جب جنت کی نعمتوں میں پڑے ہوں گے مشغول ہوں گے تو اس دوران اوپر اپنے اوپر روشنی دیکھیں گے روشنی آئی ہے جب اوپر نظر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام جنت والوں کے لیے لیکن یہ ضرور ہے کہ کیا تمام جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک ہی حیثیت سے ہے جمعہ کے دن کا تو ہم نے پڑھا کہ جمعہ کے دن جنت والے اس یعنی کہ کھلے میدان میں اکٹھے ہوں گے کہ جہاں پر ان کی کرسیاں ممبر لگے ہوں گے کرتی مشکل ٹیلوں پر بیٹھیں گے اور اس میں تو سبھی کا دیدار ہوگا کیا اس کے علاوہ بھی ہے تو اس ایسی بھی جنتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر مرتب, ہر روز دو مرتبہ بھی ہوگا ایسے بھی جنتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر روز ایک مرتبہ ہوگا یعنی دیدار سبھی جنتیوں کے لیے ہے لیکن اس دیدار کی کیفیتیں اس کی مقدار کیا ہے وہ ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کے جو مقامات ہیں اس کے لحاظ سے بارک اللہ فیق شیخ یوٹیوب پر ایک خاتون نے سوال کی ہے کہ شیخ محترم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا تو کیا وہ لوگ بھی اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے جی ہاں قرآن کریم میں اللّہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے بعض لوگوں کا ولاََد اللہ ولاََََََََََدالحیم کو ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف نہ دیکھنا وہ نظر رحمت سے نہ دیکھنا ہے ورنہ ہم دوسری آیات میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے ان کو کھڑا کرے گا ایک ایک چیز کا ان سے حساب لے گا اور لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کو نہ دیکھنا جو ہے وہ اللہ کے غضب کی دلیل ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے غصے کی ناراضگی کی کہ اللہ ان پر ان نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف نہ دیکھنا ہے باقی اگر ظاہری بات ہے اگر تو وہ شرک و کفر کی حد تک پہنچے ہیں کہ جس وجہ سے ان کے لیے جنت میں داخلہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائیں گے لیکن اگر ان کا جرم جو ان کا گناہ جو ہے وہ کفر و شرک کی حد تک نہیں ہے ویسے ہی کبیرا گناہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ اگر اپنے فضل سے بھی چاہے تو معاف کر دے یا پھر اپنے عدل کے تقاضوں سے اس کو صدا دے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں اور آخر میں اس کو جنت میں داخل کرے اور ظاہر یہ ہے کہ جو جنگ میں داخل ہوگا چاہے وہ صدا پانے کے بعد بھی نہ داخل ہو اللہ کا دیدار کرے گا بارک اللہ فیک شف یوٹیوب پر ایک بھائی نے سوال کیا تھوڑا سا اس کے اندر اور وضاحت کر کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یعنی جوانی کی کون سی عمر ہے جو جنت میں لوگوں کو جس عمر میں لوگ ہوں گے جنت میں جوانی کی عمر کے بارے میں آتا ہے بعد روایت میں کہ جس طرح کے اس سال اسلام کی عمر تھی یعنی جو کہ آدمی کا مکمل جوانی کا وقت ہوتا ہے اور دنیا میں عام طور پر جوانی کا مکمل وقت کون سا ہے جو تیس تینتیس سال کی عمر ہے یہ ہے جو دنیا میں ایک جوانی کا یعنی کہ جو مکمل وقت یا بہترین وقت سمجھا جاتا ہے تو جنت والے بھی جنت میں داخل ہوتے ہوئے اسی عمر میں داخل ہوں گے تمام کے تمام مرد بھی عورتیں بھی اگرچہ کوئی بوڑھا ہو کر بھی کسی بڑھاپے کی عمر میں فوت ہوا کو بچپن میں بھی فوت ہو گیا یا کسی بھی عمر میں فوت ہوگا تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے سبھی جو ہے اس عمر کے نوجوانی کے اس عمر میں ہوگی مبارک اللہ فیق شیخ یوٹیوب پر ایک خاتون کا سوال آیا کہ شیخ ان کا پورا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی بہت ضد کر رہی ہیں آپ سے سوال پوچھنے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو دنیا میں ہم کیوں نہیں دیکھ دیکھ سکتے پلیز آپ اس کا جواب دیں وہ سات سال کی ہے اور وہ رہی ہے شیخ سے پوچھیں اس کا جواب ابھی ہم نے دیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی نے ہمیں جو قوت طاقتیں دی ہیں جسمانی طور پر دیکھنے کی سننے کی یہ بہت کمزور ہیں تو اس لائق اس قابل نہیں کہ ہم ان جسموں کے ساتھ ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکیں یعنی ان کی کمزوری کی وجہ سے تو لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ان چیوں میں ایسی طاقت قوت دے گا اور انسان کو وہ صلاحیتیں عطا کرے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے تو بچی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں چونکہ کمزور ہیں ہر لحاظ سے کمزور ہیں چاہے وہ آنکھیں ہوں کان ہو جسمانی قوت طاقتیں کیسے بھی کیوں نہ ہوں ہو؟ اس میں بہت کمزوریاں ہیں تو ان کمزوریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے ممکن نہیں ہے بارک اللہ فقق شیخ اگلا سوال جو فیس بک پر آیا آپ نے اس کا درس میں بتا دیا لیکن اس کو سوال کو ایک بار پڑھ لیتا ہوں کہ کیا کوئی جہنم کی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جب داخل ہوئے گا تو کیا اللہ کا دیدار کر پائے گا جی ابھی ہمیں ہمیں اس کا جواب دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اصل یہی ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا چاہے وہ پہلی دفعہ ہی جنت میں چلا جائے بغیر حساب کے چلا جائے یا حساب ہونے کے بعد چلا جائے یا اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے تقاضوں کی وجہ سے اس کی بنا پر کو اس کے سدا ملے اور جہنم سے یعنی کہ نکال کر اس کو جنم داخل کیا جائے تو ظاہر یہی ہے کہ تمام جنت والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو شروع میں چلے گئے جنت میں ان کا دیدار اس وقت سے شروع ہو چکا ہوگا اور جو اپنی کسی اسدا کے وجہ سے جہنمے ایک وقت عرصہ گزاریں گے تو اس کے بعد جنم جب پہنچیں گے تو اس وقت اللّہ تعالیٰ کا دیدار ان کو حاصل ہوگا بارک اللہ فیق شیخ آخری سوال آپ سے کرتے ہیں شیخ بھائی کی طرف سے کہ اتنی نعمتیں سن کر دل کر رہے کہ ابھی کچھ کرے اور جنت ابھی مل جائے تو شیخ محترم کیا کوئی شاٹ کٹ ہے جنت میں جانے کا بھائی زندگی ہے ہی شارٹ کٹ دنیا کی زندگی یہ اگر آخرت کے مقابلے میں دیکھو تو بڑی شارٹ کٹ ہے اور اس شارٹ کٹ میں چلنا ہی آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں بادرسوں میں کہ جنت والوں کے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم بات روس میں ذکر کریں گے کہ جنت میں جانے کے اعمال کیا ہیں اور اس سے محروم ہونے والے کون ہیں یہ بھی ہمارے اہم ترین موضوعات رہیں گے تو اس میں جنگ میں جانے والوں کے جو ایک سب سے بڑی صفت جو اللہ نے جگہ جگہ بیان کی ہے وہ صبر ہے اب صبر کیا ہوگا صبر کب ہوگا جب آدمی دنیا کی ان مشکلات ان چیزوں پر اور اللہ کی اطاعت پر اللہ کی بندگی پر اور اللہ کے دین کے لیے قربانیوں پر ان چیزوں پر سب ایک پر صبر کرتے ہوئے زندگی گزارے وہ زندگی چاہے اس کی کہ تھوڑی ہو پچاس چالی پچاس سال کی ہو جائے اللہ تعالیٰ تعلیم زندگی کسی کو دے دے کو اسی سال سو سال توجہ پہنچے تو اس کا اس زندگی میں صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر چلتے رہنا اور دین پر قائم و دائم رہنا اللہ کی اطاعت پر جاری ساری رہنا ہاں یہی اصل میں جنت کا رسہ ہے اس لیے شاٹ کٹ یہ کہ ہم یہی جواب دے ہی دیں گے کہ دنیا ہے ہی شاٹ کٹ اس سے مزید شاٹ کٹ ڈھونڈنا ہے تو اس کا کوئی یا تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں نکلے میدانوں کے طرف اگرچہ وہ بھی اشاڑ کر ضروری نہیں کہ آدمی نکلے تو موت آ جائے ہاں سوائے کے جو خودکشی کرنے والے ہیں وہ الگ بات ہے سمجھے نا لیکن جو حقیقی معنی میں صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق جہاد کا اس یہ کام کرتا ہے تو وہ تو خاد ر ہو سو سے اوپر جنگیں لڑنے کے بعد بھی جنگ میں ان کو شہادت نہ حاصل ہوئی اس لیے اس چیز کو بھی بعض کو یعنی کہ اگر کسی نے شارٹ سوال سوا کیا ہے کٹ کے حوالے سے ہی تو اس پر مزید جو تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ بعض بعض لوگ جو شارٹ کٹ رستہ اختیار کرتے ہوئے خودکشی کرتے ہیں جا کر ہاں یہ بھی کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس کا حکم کیا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ خودکشی ہے اکثر اوقات کہ جو, جو یعنی کہ کتاب و سنت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو خودکشی ہے چیک کہ وہ شاٹ کر جنت میں پہنچے بلکہ وہ شاٹ کر کہیں جھنوے جنا جا پہنچے اس بات کے اس بات کا خطرہ ہے تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ دنیا میں دنیا کے مصائب پر اللہ کی اطاعت پر اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے پر ان چیزوں پر صبر و استقامت سے چلنا اصل جنت کا رستہ یہی ہے ام حسب تم انتد خل الجن کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے جنتوں میں جا پہنچو گے ولم ولمکمہ صلی اللہِ خلو ملقبلکم کہ تم کو پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں پہنچی کہ ان کے ساتھ کیا کیا تقریبیں عزیتیں اور اس طرح کی چیزیں آئیں اور اللہ نے قرآن کریم مختلف جو پر جنت کے بارے میں بیان کیا ہے تو کہنے کا مقصد قرآن کریم کا بھی ہم کو یہ تصور ملتا ہے اور اس کے بعد رسول کے مسئلہ فرام آپ کی تریسٹھ سالہ زندگی اس میں تھے 23 سال آپ کے نبوت کی زندگی کس قدر آپ کے لیے تقریفیں ہیں عزیتیں ہیں اور طرح طرح کی دین کی خاطر محنت مشقتے ہیں حالانکہ اللہ نے پہلے سے آپ کے لیے جنت کا سارا جنت بلکہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کا وعدہ کیا ہوا تھا تو ایسی مصیبتوں تکلیفوں میں تیئیس سال گزارنے کے بجائے آپ پہلے سے ہی وہاں جا پہنچتے اور صحابہ اکرام کی سیرتیں بھی ہمارے سامنے ہیں تو کہنے کا مقصد کہ اصل شارٹ کٹ وہی ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقدر کی ہے زندگی اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا اور اس سے ہٹ کر آدمی کو اور شاٹ کٹ رستے اختیار کریں کہ جو بعض اکثر اوقات خودکشی کے ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ناراض کرنے کے ہیں یہ چیزیں اس طرح کی بیوقوفیوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں